صلی اللہ صلی اللہ و رحمت محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نباشا ورسوال نباشا ورسوال نباشا ورسوال نباشا. باقی تمام برادران خانہ سم سب کچھ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک سو چوراسی اور دعوت شریف کے اندر جو سلسلہ باس ہمارا اوشریہ ہے اور نمبر تینتیس تو اس طرح آج کا انداز جو ہے ایک سو چوراسی ابلک تینتیس کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اولاد یہ مسلسل واہ جو ہے اس چیز میں ہیں اور سالون سالون شروع ہونے سے پہلے ایک دعا کا نہایت جامعہ ایک پیراگراف ہے اس میں الیا منصل الشمی سے لے کر آخر تک اس پیراگراف دعایہ پیراگراف کے بارے میں بہت زیادہ ثواب اور اجر مستند حدیث میں نقل ہو چکا جو نے لامن پہ عمل علیہ وسلم پہ آسمان سے نازل فرمایا دعا بھی نازل فرمایا اور دعا کا ثواب بھی نازل فرمایا تو اس دعا کے مختلف پیراگراف کے ثواب کے بارے میں یہ درس درسِ اور آخری تو اس میں جب وہ اس عبارت پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و اضاکہ اسی دعا کا تسلسل ہے جب بندہ ہے یا مبتدین بن میں قبل اس سے اے وہ اللہ جو بندے کو جندے کے مستحق ہونے سے پہلے بندے کو نعمت پہنچانے میں پہل کرنے والی ذات ہاں جی اس بات اصل دعا کا یہ تجمہ ہے بندہ یہ دعا کر لیتا ہے یہ جملہ بول دیتا ہے کہہ دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالی کیا سونپ دیتا ہے فرماتے ہیں آتاہ اللہ بن اجرے بھی آدھا دنشا کرنامہ ہو فرماتے ہیں تو اللہ تعالی اس کو ہاں جی اتنی جو ہے زیادہ لوگوں کے اتحد کے برابر عجیب دے دیتا ہے کہ جتنی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شغر ادا کیا یعنی عطا اللہ و اللہ تعالیٰ کے عجر اور ثواب میں سے کتنا بھی عدد تعداد من شکرا وہ تمام لوگ جنہوں نے شکر ادا کیا نعماؤ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہاں اس میں اب من آتا تھا تمام انسان آدم سے لے کر تحقیق تھا جتنے لوگ اچھے لوگ ہیں دنیا میں بہت زیادہ ہاں جی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جس تعداد میں اس تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بندے کو اجر اور ثواب عطا کرتا ہے جب وہ بندہ یا مقتدین بن نعمیں قبل سے خواہ کا یہ جملہ مبارک اپنی زبان سے یہ دعایہ جملہ پڑھ لیتا ہے آگے حرماتیں جب بندہ اس کے آخری پیرغد میں آتا ہے و جب بندہ کہتے ہیں یاربنا یا سید دناس دعوت میں یارو یا ربا ہو یا سعید دا ہوئے اس کے مختلف پیربارتیں ہیں ہاں جی تو یارب یا ربا ہو یا سعید دا ہو یا سن ہو ہن یہ جملہ بول لیتے ہیں یا یاربنا یا سعید دنا بولے مطلب دونوں کا ایک ہے تو جب یہ جملہ بول دیتے ہیں دو قال اللہ تبار و تعالیٰ تو اللہ تعالی جو ہے میں فرماتا ہے اے عش ہاں گواہ رہو ملائکتی اے میرے فرشت اے میرے فرشت تم سب گواہ رہو تم رب گواہ رہو ان قد تو لو بے شک میں نے میرے اس بندے کو بخش دیا ہے میں نے اسے بخش دیا ہے اس کی گناہوں کو وہ آتی تو ہو العجری اور میں نے اس کو اتنا زیادہ عجیب دیا ہے کہ عدد من اتنی لوگوں کے تعداد کے برابر جتنے کو میرے پاکزاد نے خلق تو پھر جنت جنی تعداد لوگوں کو میں نے جنت میں خلا کیا ہے معلومات موجود کو ہاں جی میں نے جنت کے لیے خلا کیا ہے یا جنت میں خلا کیا ہے پھر جنت جتنی تعداد لوگوں کو میں نے جنت میں خلا کیا ہے نار اور جنی تعداد لوگوں کو جہنم میں خلا کیا ہے ہاں جی وہ سماوات سب اور جنی موجودات اور معلومات کو میں نے سات آسمانوں میں خلا کیا ہے و نے سب اور جتنی موجودات اور معلومات سات زمینوں کے اندر میں نے خلق کیا ہے و شمسی والمری اور جتنی موجودات میں نے سورج چاند اور ستاروں میں خلق کیا ہے ہیں قطر علامتارے اور بارش کے قدروں کی تعداد کے برابر و انواع اور مختلف قسموں کے معلوقات اللہ کے اس کھانے میں جتنے مختلف انواع معلوقات ہیں ان تمام ان مختلف انواع کی تعداد کے برابر وجیبالی اور پہاڑوں کی تعداد کے برابر یا پہاڑوں میں جو معلومات میں نے ہلاک ان کی تعداد کے برابر و الحسا کنکریوں کے تعداد کے برابر و بارش کے شبنم کے پانی کے شبنم صبح کی شمنن کے شبنم کے قطروں کے برابر وغیرہ اظہارے کے اس کے علاوہ جو ہیں بہت سی موجودات کے تعداد کے برابر ولعرش وسی ورش اور, اور کرزیب میں جو کچھ موجود خلا کیا ہے یا آش اور کرسی ہیں اس میں ہم نے جو محلقات سرستوں کی سر میں ہم نے خلا کیا ہے ان سب کے تعداد کے برابر میں نے اس بندے کے لیے جو ہے آجر عطا کیا ہے اور یہ تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی عظیم تعداد ہے بندہ تو نہیں گن سکتا اللہ نے جو ہے آسمانوں میں کتنے معلومات خلا کیے زمینوں میں کتنے معلومات خلق کیا ہوا ہے سورج چاند ستاروں میں کتنے خلا کیا اور بارش کے قطروں میں کیا کیا خلا کیا ہے اور کتنے اللہ کے مختلف انواع معلوقات ہیں پہاڑوں میں سنگریوں میں اور شبنم میں کیا چیز خلق کیا ہے کتنے خلق کیا ہے پش کرسی میں کتنے فرشتگان نے لاہی میں کیا ہوا ہے بندہ تو ان کی تعداد کا جاننا ناممکن ہے یعنی صدی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی موجدات کے تعداد کے برابر اس بندے کے لیے میں نے اجر عطا کیا ہے سوق عطا کے اللہ خود فرمائے ہیں. یہ یہاں سب اندازہ کر اس چیز مبارک پیرگر یا ربو یا رب یا رب یا ربہ ہو یا سعیدا ہو یا صندا ہوں اس جملے کا کتنا زیادہ ثواب اور اجر ہے پھر جب بولتے ہیں عیدا قالم یا مولا ہو اور جب بند یا مولا بول دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ملاقل و من المانی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان نور ایمان سے بھر دیتا ہے جب بندہ اللہ یا مولا ہو مولا کی معنی مکمل سرپرستی کرنے والا بندے کی مدد کرنے والا بندے کو چاہنے والے معنی میں آتا ہے تو جب بندہ اللہ یا مول کہہ کے پکارتے ہیں اس دعا میں تو ملاقل وحمل ایمان تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے بر دیتا ہے کوئی داقل اور جب کہتا ہے یاغایہ تراغبتا ہوں جو اس دعا کے آخر میں ہیں یاغاہ تراغبتا ہوں ہاں جی انسان کی جو ہے اے چاہتوں کی انتہا اے چاہتوں کی انتہا کے معنی میں ہیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا سوابتہ فرماتا ہے فرماتے ہیں جب یہ جملہ بندہ مومن اقرار کرتا ہے تو آطا اللہ قیامتی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے رغبت ہو اس کی تمام چاہتوں کو پورا کر دیتا ہے اور مثلا رغبۃ الحلائق اور اس کے علاوہ جو ہے تمام معلوقات کے چاہتوں کے مصر یعنی برابر بھی اسے اور عطا کر دیتے ہیں ثواب اور اجر اور بحث کی نعمتیں تو یہ بھی جو ہے ایک بے شمار جو ہے نعمتیں اللّہ تعالیٰ بندے ممی کو یاغیت اور رابطہ کہنے پہ اس کو عطا کر دیتا وہ یا قال اور جب بندہ کھیل دیتا ہے اصل یا اللہ یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ اللہ تشویہ حل کا نبینار یہ والد توش ویہ بھی ہمارے اورات میں دعوت میں اور بعض حدیث میں اللہ طشح بھی ہے تو تشویہہ کے معنی کیا ہے چہرہ جلنے کے بعد جب چہرہ جلیں گے تو بدنما ہو جاتا ہے اس بدنمای کو بولتا ہے اللہ ہمارے چہرے کو بدنما نہ کرے تو اسے اور اللہ تشویہ کے معنی اس کو نہ جلائے جاننا کہ آپ کے اس کو ہاں اس کو بون نہ دیا جائے کباب نہ بنا جائے یہ مانا ہے تو ایک میں جو ہے ابتدائی پھیل ایک میں جو ہے اس کا نتیجہ مطلب دونوں کا ایک ہے تو ہر ماں جب کہتا سلقیہ کہ اللّہ اللہ اللہ یا اللہ, یا اللہ تشویہ تشوی خلقیہ خلق نہ دینار خلقیہ نہ مجھے خلقنا ہم سب جمع جہنم کی آگ پہ جو ہے میرے چہرے کو جلا کر بدنما نہ بنائیں یا جہنم کی آگ پہ مجھے جو ہے کباب نہ بنایا جائے تو جب بندہ اس طرح جہنم سے اللہ کی درگاہ میں پناہ مانتے ہیں تو قالل جبار جلال جلالہ تو اللہ تعالیٰ جو جبار ہیں ہر بندوں کی کمزوریوں کو ظخ ناطوانی کو پورا کرنے والا ہے اور نہایت ہی عظمت اور قدرت والی ہیں جو چاہیں کر سکنے والا بھی ہیں وہ اللہ جل فرماتا ہے کہ وہ اللہ فرماتے میرے بندہ استاقتاً استا تقن من النار اللہ فرماتے میرے بندے نے مجھ سے مجھ سے جہنم کے آگ سے ہاں جی کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے مجھ سے جہنم کی آگ سے نجات کا کہا ہے تو لہٰذا اش دو میرے پھر تم سب گواہ رہنا ہاں انی آتا تو آ تاقت ہو بنا نار بے شک میرے نے میرے اس بندے کو جہنم کی آگ سے نجات دے دیا میں نے اسے جہنم کی آگ سے نجات دے دیا وہ آ تاخت ہو اور میں نے نجات دیا نہ صرف اس کو بلکہ آب و وہ ہی اس کے ماں باپ کو بھی میں نے جہنم کی آگ سے نجات دیا وہ احوان اس کے بھائی بہنوں کو بھی میں نے جہنم کی آگ سے نجات دیا واہل اور اس کی بیوی بچوں کو بھی میں نے جہنم کی آگ سے نجات دیا وولدہ اس کی بیٹوں بیٹیوں کو بھی میں نے نجات دیا وہ جیران و اس کے ہمسایوں کو بھی میں نے جہنم کے یہاں سے نجات دیا وہ شفات ہو فی, فی رجل اور میں نے اس کو شفیع قرار دیا شفاعت کرنے کی اس کو پاور دے دیا ایک ہزار لوگوں میں ممن ایسے لوگ میں وجب اللہ منات جن کے لیے جہنم جو ہے واجب ہو چکا تھا جن کے لیے حکم ہوا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے ان میں شفات کرنے کا میں نے اس کو اجازت دیا ہے پاور دیا ہے تھارٹی دیا ہے وہ ہاں جی او منا اور میں من نے اس کو جہنم کی آگ سے نجات دیا ہے جی؟ اور میں نے اسے جہنم کی آگ سے نجات دیا ہے تو یہ مبارک جو ہے دعا جو ہے آخر میں دعا کہ یہ آخری حصہ ہے تو وہ کتنی زیادہ آپ اندازہ کریں اسی اور یا منسل الجمی سے لے کر اس آخری پیراگراف تک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک پیراگراف کے کتنا عظیم ثواب عطا فرمائے ایک ایک پیراگراف پہ ہماری مغفرت کا کتنا زیادہ وعدہ ہوا اور یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبی امین کے ذریعے سے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھا جو کامبر وسلم پہ نازل فرمایا اور اس کے ایک ایک پیراگراف کے نے بے نہایت ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے آخر میں فرماتا ہے کامبر سے اللہ جبی امین خطاب کر کے فرماتا جبر حبیف عالم ہنّ حبیف ان کلمات کو سکھاؤ یا محمد ام المطقین پرہیزگار لوگوں کو اللہ سے ڈرنے والے مطخی مومن لوگوں کو یہ دعا سکھاؤ ان کو یہ امانت دے دو ولاۃ تو علم ہن منافقین اور یہ دعا منافقین کو مت سکھاؤ ہیں یہ دعا منافقین کو مت سکھاؤ جن کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے ظاہر اسلام باطن کفر ہے تو ان کو نہ سکھاؤ سچے ممنین کو سکھاؤ سچے اللہ سے ڈرنے والوں کو سکھاؤ فرما دیں کیونکہ بھائی نادا وطن کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ضرور قبول ہونے والی ہے لائل ہن ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ چاہیں تو یہ دعا کی کرنے والے سے اللہ تعالی اس کے ہر ہر پیراگراف کو ضرور قبول فرمائے گا واہ و دعا بیت المعمور ہو لہو فناتے یہ دعا جو ہے اہل بیت معمور یعنی بیت المامور جو فرشتوں کا جو ہے کعبہ ہیں ہاں جی ان کی دعا ہے بیت المعمول ہو لہو اضاکان یا طوفون جو, جو لوگ جو بیت المامور کے کعبہ کے ارد گرد ہوتے ہیں جو بیت المامور فرشتوں کا کعبہ اسی کعبے کے ست میں آگے جو ہے چوتھے آسمان میں یا ستیں آسن میں جام بھی ہے ہاں جی جس طرح میں چوتھے آسمان آتے ہیں ادھر ایک کعبہ اسی کعبہ کے سر میں جیسے بیت المامور کہا جاتا ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے وہ اس کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں تو ہیں جو فرشتے جو یہ دعا ہے ان فرشتوں کا جو بیت المامور کے ارد گرد رہتے ہیں اور یہ اس وقت اس دعا کو پڑھتے ہیں اضاکان و یا ہی جب وہ بیت المامور کے گرد طواف کرتے ہیں ہاں جی تو پھر وہ اس مقدس دعا کو پڑھتے ہیں تو پیامبر سے فرمائے اس لمن روی بھی یہ دعا اس کے ہر پیراگراف جو ہے کتنی زیادہ ثواب اور عاجر ہے بندے کی گناہوں کی باشش ہے لہٰذا اس دعا کو مومنین کو سکھاؤ منافقین کو مت سکھاؤ تو عذین گرامی جو ہے ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پاک مسئلہ کے مومنین کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے عظیم ثواب اور عاجر والی دعاؤں کو ہمارے روزانہ پڑھی جانے والی دعاؤں میں شامل فرمایا اللہ تعالیٰ کے لطف خاص ہے اور حضرت امیر کبی صدمدان رحمت اللہ علیہ کی ہاں جی ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں کہ انہوں نے ان دعاؤں کو حاصل کر لیا ان دعاؤں کو جو ہے قرآن و سنت سے حدیث روئی سے ہاں جی کنی یہ دعائیں انہوں نے تلاش کر کے یہ دعائیں ان کے ہاتھوں میں آئیں اور انہوں نے یہ دعائیں ہمیں عطا فرمایا اپنی کتاب دعوت میں انہوں نے لکھ دیا دعا کی کتاب میں اور الحمدللہ ہماری اولاد عصرے کے اندر جو لو اولاد عصرے پرنے کے جن کو توفیق ہے وہ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ یقیناً اس ثواب سے ہمیشہ حجاب ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ دعا جو ہے جب یہ ثوابات ہم دیکھتے ہیں اجین گرامی اس دعا کو خاص طور پر یاد کر کے دوسرے نمازوں کے بعد بھی آپ دعائیں جو پڑھتے ہیں ادھر بھی پڑھا کریں اپنی سجدے شکر میں جب اللہ سے بناؤں کی بخش مانتے ہیں کسی بھی نماز کے ان میں بھی دعا کو یاد کر کے پڑھا کریں جب بھی آپ کو جو ہے چاہیں اس دعا کو یہ پڑھا کریں ہاں جی دن میں کم از کم ایک دفعہ پڑھا کریں تاکہ اتنی بڑی ثواب اور عاجیز سے جو ہے آپ حیضیاب ہوتے رہیں اور ہماری مشکلات حل ہوتے رہیں ہمارے گناہیں بڑھتے رہیں اور ہم جنت کے حقدار حقدار ہو کے رہیں ہاں جی نہ صرف خود جنت بلکہ آپ ان تمام رشتے داروں کا وہ شاہی بن جائیں خود جنت کی جانی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین بھائی بہنی تمام رشتہ داران کے بھی جو ہے اس میں موفرت کے وعدہ ہے لہٰذا جان کرامی دعا کو خاص اہمیت دے کے ہاں جی اس دعا کو پڑھیں میں نے اسلام بھی حدیث کو ہاں جی چونکہ اس میں اس دعا کی بہت بڑی اہمیت ذکر ہوتا ہے اور یہ مستند حدیث ہے حدیث قدسی ہے اللہ نے خود جبیل کے ذر سے پیمبر پر نازل فرمایا دعا بھی اللہ نے خود نازل فرمایا دعا کی حجلت بھی اللہ نے خود اپنے جیبی امین کی زبانی سے ہاں جی بیان فرمایا لہٰذا تین دسوں میں نے اس کو آپ لوگوں تک پہنچایا ہے امید ہے اس دعا کو ہم لوگ خاص توجہ دے دیں اس کو یاد کریں اس کے معنی مفہوم کو بھی جاننے کی دعوت کے جو ترجمے ہیں ان سے بنداخ نے جو آپ لوگوں کو پہلے ترجمہ کرایا ہے ان سے اس کے ترجمے کو جان کر پوری خلوص سے توجہ سے اس دعا کو پڑھا کریں علام سب کو ان نورانی دعاؤں کو پڑھتے رہنے کی اور ان سے اپنی زبان کو دل کو زبان کو معطل رہنے کی اور دل کو منور کرنے کی عطا فرمائے آمین یا رب